شيطان الردين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اله الا انت تملك الملك وتؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء, وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيديك الخير اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ یا مبارکہ اور اس سے مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علیہ السلام کے غلبے اور اقتدار کی منتقلی کا وعدہ بصورت دعا فرمایا یہ دعا تلقین فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے ہوا یہ کہ ان دونوں آیات کریمہ کا شان نزول کا سبب یہ ہے کہ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم جب پورے ہر طرف کے کافر جو ہیں مل کر کے حملہ آور ہوئے مدینے پر کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مشرقین مکہ بھی آ رہے ہیں اور یہودی بھی سارے ملے ہوئے ہیں جنہوں نے موادے کیے ہوئے تھے وہ بھی توڑ بیٹھے تو باقی بھی جتنے بھی قبیلے تھے دشمن اسلام کے اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے سارے ایک ہی بار حملہ آور ہوئے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام لئے مردوان کو جمع کر کے ان سے مشورہ فرمایا کہ کیا کیا جائے تو کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے ورد گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں ایران کے اندر وہاں یہ طریقہ تھا کہ جب بھی کو باہر سے حملہ ہوتا تو ہم شہر کے باہر خندق کھو دیتے تھے اگر اسی طرح ہم یہاں کر لیں تو ہم خود مدینہ شہر کے اندر رہیں گے ہم محفوظ رہیں گے ہمارے بچے بھی محفوظ رہیں گے ان کی بھی پریشانی نہیں ہوگی وہ لوگ بھی زیادہ ہیں تو اس طرح ہم اپنے آپ کو ان سے ان کے حملے سے بچا سکتے ہیں تو کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ تجویز پسند آئی آکل عصد السلام نے ارشاد فرمایا سارے صحابہ صحابۂ گرامل مردوان کو پورے مدینے کے باہر جو ہے وہ علاقہ بانٹ دیا گیا چالیس چالیس ہاتھ جو ہے وہ دس دس بندوں کے ذمہ آیا چالیس ہاتھ دس بندوں کے ذمہ آیا کہ تم نے اس کی کھدائی کرنی ہے کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مٹی اٹھا رہے ہیں یعنی یہ وہ کام ہے جس میں کریمات صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک ہیں جی اور بہت سارے کلمات بھی پڑھ رہے تھے آتے جاتے جس طرح ہوتا ہے نا یہاں بھی کام کر رہے ہوں تو کچھ نہ کچھ گنگناتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں تو وہ بھی اس طرح کے کچھ اشعار اور کچھ کلمات پڑھ رہے تھے صحابہ کے نام علیہ امردوان تو کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جو حصے کی جگہ تھی وہاں پہ ایک نیچے چٹان آ گئی ہے ہم دس بندے زور لگا تھکے ہیں لیکن وہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے گئے وہ کدال جا کے پکڑی آ کر اے سب سامنے پہلی بار آ کر سامنے زور سے مارا اور اس سے آگ چمکی آگ چمکیوں سے چٹان میں سے اور اس کا ایک حصہ ٹوٹ گیا ایک حصہ اس کا ٹوٹ گیا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاء فرمایا میں کہ میں یہی یہ کھڑا ہو کے حیرہ فارس کا علاقہ ہے فرمایہ کہ میں فارس کو دیکھ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی نے وہ فارس پورے کے پورا میرے غلاموں کو عطا فرما دیا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار مارا چٹان کو تو پھر آگ کا شعلہ نکلا چنگاری نکلیاں اس میں سے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے روم مجھے عطا فرما دیا ہے ہاں میں کہ روم کے محلات میں دیکھ رہا ہوں وہ سارے کے سارے فتح ہو گئے اور تیسری بار آ کلے سے تو سامنے جب مارا اسے تو پھر وہ سارے کے سارے چٹانیں ٹوٹ گئیں سارے چٹان ٹوٹ گئی کریمہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سنعا یعنی یمن بھی عطا فرما دیا ہے سارا اور مزے کی بات یہ ہے یہ سارے علاقے جو ہیں حضرت سیدنا النا ابو صدیق تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارکہ میں سارے فتح ہو چکے تھے حضرت عمر کے دور میں سارے کے سارے فتح ہو گئے اے جی اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے عقالث نما کہ مجھے عطا کر دیا گیا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ باقی بھی حضرت مول علیۃمان غنی ان کی خلافت بھی اقلیۃ کی منہاج نبوت پر تھی لیکن ان کے خلافت کے اندر حضور فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما دیا ہے اور ان کی خلافت میں ہوا اس سے یہ یقین ہو گیا کہ ابوبکر بکر عمر کے خلافت عین حضور کی ہی حکومت ہے سمجھایا نا مسئلہ اس میں کوئی دوسری رائے والی بات نہیں ہے یہ ضلیل لوگ جو ہیں اعتراض کرتے ہیں حضرت بکر صدیق رتی اللہ تعالیٰ عن کے خلاف پر ان کے خلیفہ بلا فصل ہونے پر ان کے خلیفہ براہ ہونے پر تو کریما کلام کی ادیس واضح کر رہی اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات کریمہ نازل فرمائی اس وقت نازل فرمائی اب ہوا کیا کہ منافقین جو ہیں ان تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے مذاق اڑانے شروع کر دیے انہوں نے کہا جن کو اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے اپنی جان بچاتے پھرتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے خیمے یہ خندگیاں کھوتے پھرتے ہیں اب وہ جناب خواب دیکھ رہے ہیں کہ روم کو فتح کر رہے ہیں اور فارس کو وہ تو بڑے یعنی ایک طرف ہیراکل بیٹھا ہے کیسر بیٹھا ہے پلانے بیٹھے ہیں ڈمکانے بیٹھے ہیں ان کو فتح کرنے کا یہ خواب دیکھ رہے ہیں ایسا کیسا ہو سکتا ہے سنعا کو فتح کرنے کی باتیں کر رہے ہیں وہ ان کے قبضے میں آ جائے گا؟ زیرے ہو جائے گا. نے یہ باتیں کی اللہ تبارک اللہ علیہ وسلم کے اکبر اللہ تبارک نے غلاموں کو بھی فرمائیں وہ بھی یہ دعا کریں ایسے ثابت ہوتا ہے مزے کی بات دیکھیں کہ حکومت ملنے کی دعا کرنے کا حکم کہاں دیا جا رہا ہے میدان جہاد میں آج کل کے مولوی پیر حجرے میں بیٹھ کے کہتے ہیں جی وہیں پہ دعا کریں گے ہم وہیں بیٹھ کے کہاں کہاں دعا ہوگی بھائی بتائیں آکل ست السلام دشمن پر غلبے کی جو دعا مانگ رہے ہیں وہ بھی بدر میں کھڑے ہو کے مانگ رہے ہیں ہے یا نہیں ایسا عود گئے ہیں تو میں کھڑے ہوکے حضور دعا مانگ رہے ہیں تو یہاں این حالت جنگ میں خندگیں کھو دی جا رہی ہیں دشمن سامنے ہیں ایسی حالت کے اندر اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے یہاں ہے مبارک ناظر فرمائی کہ آپ یہ دعا مانگ ہیں اللہ اکبر اور ایک دعا کا تلقین کرنا یہ بھی ہے کہ فرمایا کہ کسی کے ذہن میں بعد میں یہ نہ آئے کہ یہ میرے زور کی وجہ سے فلاں ملک فتح ہوا ہے فلاں علاقہ فتح ہوا ہے میں جو بھی بندہ کہے یہی یہ کہے کہ میں ہمارے مالک نے عطا فرمایا ہے اسلام غالب آ جائے اسلام کی حکومت آ جائے ہر بندے کے ذہن میں یہی ہو کسی کے ذہن میں ذرہ برابر کو یہ نہ آئے اب بتائیں جنہوں نے فارس فتح کیا جنہوں نے روم فتح کیا اور جنہوں نے یہ سارے علاقے فتح کیے ان ساری فتوحات حاصل کرنے والوں کو رب کیا فرما رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگ جب جہاد پہ جاتے تھے وہ یہی کہتے تھے کہتے ہیں تلوار ہم اٹھائیں گے اور فتح ہمارے رب کی ہوگی ہاں ہمارے مالک کی فتح ہوگی اس کے دین کی فتح ہوگی دلو جب, دلو. جب تک یہ بندے کے ذہن میں نہیں نہ بیٹھ جائے اب ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے ہم کو تھوڑا سا بھی مار کا سر کر لیتے ہیں نا وہ پھر قابو نہیں آتے ہم ہم کہتے ہیں لو جناب ہمارے ڈولے دیکھے وہ میں ہی تھا اس وقت یہ ہوا ہے میں نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا اللہ اکبر اللہ تبارک و نے کیسے تربیت فرمائی مکہ فتح ہو رہا ہے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ کیسے انہوں نے تکلیفیں دی عکل وہاں سے تشریف لے آئے اب مکہ فتح ہو رہا ہے سارے مشرق جتنے بھی بڑے پھرتے تھے بڑے بڑے فنیر وہ سارے کے سارے زلیلے ہو رہے ہیں سارے بھاگ رہے ہیں وہاں سے بھاگ کے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جا بیٹھے دیکھنے کے لیے وہاں جب داخل ہو رہے ہیں نا رب کی بارگاہ میں ایسے جھک ہوئے تھے آکلام کی داڑھی میں اونٹ کے آگے لگی اس ساتھ لگ رہی بتائیں یہ فتح کا جشن ایسے منایا جاتا ہے رب کی مارگاہ میں چاہتے ہیں سیلاب ہیں پاکستان کا پورا حصہ ڈوبا ہوا ہو اور حکمران جو ہے وہ ربت مارک و تعالیٰ کا شکر یوں ادا کریں عورتیں نہ چاہیں نوزال ابھی بھی بات رہ گئی ہے ابھی کل کی بات, بات ہے یہ ایک ویڈیو بندے نے कि ہے خود اسی کا شہر بلاول بھٹو کا وہاں پہ لوگوں سے قرآن اٹھوا رہے ہیں سر پہ قرآن رکھ بھی تو ووٹ ہمیں دے گا اور شناختی کارڈ کی کاپی بھی دے ہمیں تو پھر ہم تجھے روٹی دیں گے بتائیں اس سے بڑھ کر ضلالت اور ظلم کیا ہوگا یار بتائیں لوگ بیچارے بھوکے مر رہے ہیں تو کئی لوگوں نے انکار کر دیا انہوں نے کہا میں روٹی نہ دیں ہم یہ رفت بارک مطالعہ کا قرآن اتنا عذاب ہے پہلے ہم پر اوپر سے ہم رب رفت بارک کا قرآن سر پر گے, قسم دے پہ اٹھا کے کیسے اٹھاتے پھر کیا کریں یہ کبھی بھی وفادار نہیں ہو سکتے لیکن قوم جو ہے نا جب تک قوم کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تب تک ظلم کے خلاف کھڑی بھی نہیں ہو سکتی سب سے پہلے ہی نہیں یقین کرنا ہوگا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یہ سمجھ نہیں آئے گا سمجھ آئے گا تو اس پہ اس پہ غور کریں گے نا پھر کھڑے ہوں گے ظلم کے خلاف لیکن نہیں انہوں نے کھڑے نہیں ہونا ایسی قوم کی سزا یہی ہے کہ یہ پھر فرونی اور فرونی کے ہاتھوں پٹتے رہے ہیں اللہ اکبر رفتار کو تارا نے ارشا فرمایا کہ یہ دعا کریں جی کیا دعا ہے اللہ چل ملک اے ملکوں کے بادشاہ تو توتل ملک المنتشات تو اسے چاہتا ہے ملک عطا فرماتا ہے وتنزع الملك ممن تشاء اور جس سے چاہتا ہے ملک لے لیتا ہے وتعز من تشاء وتذل من تشاء اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے ذلیل فرماتا ہے جسے چاہتا ہے, ہے, جسے چاہتا ہے دیتا جسے چاہتا ہے ذلیل فرماتا ہے بیادی کل خیر تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے اب یہ دیکھیں چونکہ ابھی تک ریاست وہ چاہے علمی ہو چاہے دوسری سیاسی ہو دونوں طرح سے چلتی آ رہی تھی بنی اسرائیل کے پاس جی مدینہ میں بھی آپ دیکھیں تو وہی بڑے بنے ہوئے تھے اور دوسری طرف مشرقین جو ہیں وہ چودھری بنے ہوئے تھے اس طرح کر کے سب کی یعنی کہ ذیلی حکومتیں قائم تھی اپنی اپنی ہر بندہ اپنی جگہ حاکم تھا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاہ فرمایا کہ یہ جو ابھی تک سارے حاکم بنے بیٹھے ہیں یہ بنی اسرائیل جو ہیں یہ بھی اپنے آپ کو حکمران سمجھتے ہیں رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ خالق اور مالک میں ہوں ملک کا بادشاہ میں ہوں حاکم میں ہوں تو میں جسے چاہوں اسے نائب بنا دوں اپنا جسے چاہوں اسے حکومت عطا فرما دوں تو خلا کے کائنات نے مبارکہ میں یہ بتا دیا کہ اب حکومت جو ہے ان کی ختم ہونے جاری ہے وہ اقتدار جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ اب بنی اسرائیل سے بنی اسمائیل میں منتقل کرنے جارہا ہے اب ادھر منتقل ہو ان کی ساری جتنی بھی تھی علمی چاسی ہر طرح کی قوت جو ہے وہ ساری ختم ہو گئی اللہ تعالیٰ, و تعالیٰ نے کریم کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو سب کچھ عطا فرما دیا اللہ بیادی کل خیر میں تیرے ہی ہاتھ میں خیر ہے خیر تو یہ جب ہم پڑھتے ہیں نا تو بے قدری خیری و شرری بے قدری جی خیر و شری تقدیر جو ہے وہ اچھی ہو یا بری ہو جو بھی ہو ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں بارک تعالیٰ کی طرف سے ہے اسی نے لکھا ہے تو یہ جو ہم پڑھتے ہیں یہاں پہ یہ کہا کہ بیادی کل خیر خیر تیرے ہی ہاتھ میں یہاں دوسرا لفظ نہیں ہے اے؟ اے؟ تو یہ ذہن میں رہے کہ بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات ہمیشہ یہی ہوتا ہے عموما جیسے ایک شاعر ہے اس کا شعر ہے باقی مسائب فوائد کہتے کہ کسی قوم کی مصیبت جو ہے وہ کسی کے لیے خوشی کا باعث ہوتی ہے یا نہیں آپ خود دیکھیں عمران خان جس دن اترا تھا کیا پاکستان میں لوگوں نے خوشیاں نہیں منائی تھی اور پورے پی ٹی اے والے رو رہے تھے ہے یا نہیں تو اس سے پہلے جو اترا تھا نواز شریف جب اترا تھا اس وقت نے خوشیاں منائی تھی ہے یا نہیں ایک قوم پہ مصیبت بنی ہوئی ہے اور دوسری قوم خوش ہو رہی ہے نا یعنی ایک خیر وہ چاہے اس کے اندر شر کا پہلو ہو وہ خیر کسی نہ کسی کے لیے ضرور ہوتی ہے آپ صرف اس سر کو ہی نہ دیکھیں بلکہ اس کو پورے نظام میں فٹ کر کے دیکھیں مثال کے طور پر کسی بندے کی یہاں گال پہ پہلو یہاں لگا ہوگا خوبصورت لگے گا ہے یا نہیں اور کوئی بندہ اسے یہاں سے وہ کھیڑ دے وہ کھیڑ کے علیحدہ کر کے دیکھے اب بتائیں اس میں زینت ہوگی کوئی خوبصورتی نہیں ہے نا اس کی خوبصورتی دیکھنی ہے تو اس کی جہاں پہ لگا تھا وہی لگا کے دیکھیں پھر آپ کو اسی کالک میں بھی خیر نظر آئے گی یا نہیں وہی کالک ہے جو باعث آ رہا ہے لوگوں کے لیے شرمندگی ہے لوگوں کے لیے لیکن وہی تھوڑی سی کالک جو ہے جب نظام کے اندر لگی ہوئی ہے وہ خوبصورت لگ رہی اسی طرح بال جو ہیں بالوں میں بذات خود کوئی حسن نہیں ہے حسن ان میں سر پہ لگے ہوئے ہوں سونے لگتے ہیں داڑھی بھی ہوں خوبصورت لگتے ہیں ان کو تیل بھی لگاتے ہیں مالش بھی کرتے ہیں قسم قسم کے شیمپو بھی استعمال کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں کندھا بھی کرتے ہیں روز ہے like یا نہیں اب بتائیں جو نائی کے پاس پورا بورا بھرا ہوا ہے کہاں ان کو بھی کسی نے جا کر تیل لگایا ہے نہیں نا اب وہ حسن نہیں رہا ان میں جب نظام کا حصہ تھے وہ خوبصورت تھے اسی طرح کر کے ایک چیز جو ہے وہ ایک جگہ خیر ہے جی ایک جگہ خیر ثابت ہو رہی ہے وہی چیز دوسری جگہ شر ثابت ہو رہی ہے تو ایک ہی چیز جو ہے وہ ایک کے لیے خیر ہو دوسرے کے لیے خیر کا سامان نہ ہو اس میں یہاں ہے بال یہاں ہے تو خیر ہے نائی کے پاس چلے گئے تو پھر کوئی خیر نہیں کیا حوصلہ ان میں کوئی حسن نہیں ہے تو اسی طرح کر کے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر بیادی کل خیر خیر کی بات کی ہے میں کسی کو اگر شر بھی پہنچے تکلیف بھی پہنچے تو وہی خیر اور شر جو ہے کسی نہ کسی کے لیے ضرور خیر کا سامان ہوگا وہ شر جسے پہنچ رہا ہے وہ کسی نہ کسی کے لیے خیر کا سامان ضرور ہوگا ارے <تصفح> سیدنا شیخ سادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک بادشاہ تھا ظالم تھا وہ سویا ہوا تھا کسی نے کہا کہ اس کو جگا دیں تو شیخ سعد الحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ شر ہے یہ سوئے رہے تو اچھا ہے یہ سوئے رہے تو اچھا ہے یہ زلیل اٹھے گا تو خدا تعالیٰ کی مخلوق پر ظلم کرے گا تو جتنی دیر یہ سوئے رہے گا خدا تبارک و تعالیٰ کے مخلوق جو ہے وہ رات میں رہے گی کس میں رہے گی رات میں رہے گی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشا فرمایا جی دیکھیں ان نہ کا قدیر بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی جا رہی ہے بے شک ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اللہ اکبر یعنی کہ تین علاقوں کی فتح کی خوشخبری جو سنائی گئی تین علاقوں کی فتح کی خوشخبری سنائی گئی روم کی فارس کی سنع کی اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روتال نے فرمایا کہ ہتھیار تم نے اٹھانے حملے تم نے کرنے پھر کہنا یہی ہے ان کا لاک الدیر مولا خیر تیری ہاتھ میں فرمانے والا ہے تلوار <تصفح> بھی ہم تیرے در کے فقیر ہیں اللہ اکبر کبیرہ کیا طبیعت فرمائی جا رہی ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی اور کس طرح کس منہل پہ انہیں لایا جا رہا ہے اخلاق کی تربیت دیکھیں کیسے, کیسے اللہ اکبر کبیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے, آگے, آگے, آگے اسی مضمون کو مزید وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کے لیے اگلی آئم بار نازل فرمائی اپنی قدرت اور تصرفات کو بیان فرمایا طول فن و طول جم نہ مولا بارد بارد بارد تو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے کبھی جو ہے وہ رات چودہ گھنٹے کی دن دس گھنٹے کا اور پھر وہی دن جو ہے وہ چودہ گھنٹے کا رات دس گھنٹے کی جیسے اب رات بڑی ہو رہی ہے اور دن چھوٹا ہو رہا ہے دن داخل ہو رہا ہے نا رات میں ہے یا نہیں رات جو ہے وہ دن کو اپنے لپیٹ میں لے رہی ہے جب آگے جا کے کچھ مہینے گزریں گے تو پھر دن جو ہے وہ رات کو لپیٹنا شروع کر دے گا تول جللیلا فین ناریو تول جلنہ عرف اللیل مولا تو ہی ہے یہ تیرے تصرف ہے کیونکہ رات کا گھٹنا بڑھنا اور دن کا گھٹنا بڑھنا جو ہے اس کا تعلق سورج کے ساتھ ہے اللہ تبارک و نے جو سورج کی چال بنائی ہے اسی چال کے دا دیے رات اور دن جو ہیں وہ چھوٹے بڑے ہوتے رہتے ہیں رات دن میں داخل ہو جاتی ہے دن رات میں داخل ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا دیکھیں یعنی کائنات عالم پر تصرف رب تصروف ہے تعالیٰ تخر مولا ارواح پر بھی تیرا تصرف ہے عالم شہادت پر بھی تیرا تصرف ہے تو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے ہاں جی آدمی زندہ ہے نا اس سے جو پانی کے قطرے نکلتے ہیں وہ تو زندہ نہیں وہ تو مردہ ہے مردہ قطروں سے لتبارک و تعالیٰ پھر زندہ جاندار بندے کو پیدا کر دیتا ہے ہے یا نہیں اسی طرح کر کے مرغی جو ہے وہ زندہ جانور ہے انڈا نکلتا ہے دیتی ہے مرغی وہ تو زندہ نہیں ہے ہے؟ وہ مردہ ہے اللہ لت بار کوالا اسی مردہ انڈے سے زندہ مرغی پیدا کر دیتا ہے یہ خالق اور مالک کی قدرت ہے جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اسی طرح کر کے ایک بندہ مومن ہے اس کے گھر میں کافر پیدا ہو جاتا ہے اور ایک کافر ہے اس کے گھر میں مومن پیدا ہو جاتا ہے تین <تصفح> نو سعد اسلام کے گھر میں بہت بڑا فلسفی لبرل سیکولر بے دین کنان پیدا ہو گیا آپ نے کہ رب کا عذاب آنے والا ہے ٹیکنالوجی ماننے والا تھا نا وہ بھی سیلاب آ, آ گیا لوگ گئے تمہاری ٹیکنالوجی کہاں مری بتا پھر کہاں گئی عذاب جن کی قسمت میں رابطوں نے لکھا ہو نا وہ آگے رہتا ہے اتنے بڑے دل کے مریض ڈاکٹر جو ہیں دل کا علاج کرنے والے مریض نہیں دل کا علاج کرنے والے ڈاکٹر کبھی کسی نے دیکھا یہ سارے ڈاکٹر زندہ ہیں کیوں جی ان کو یہ دل کے معالج ہیں لہٰذا یہ دل کی بیماری سے ماری نہیں سکتے کبھی وہ ایسے جائیں گے یہ بندہ مر جائے آپ آدھا گھنٹہ پہلے آ جاتے آپ نہ مرتے یہ بندہ آپ کا نہ مرتا تو وہ خود وہاں پہ کھڑا ہوا کیوں مر جاتا ہے بھائی بھائی یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے رب تبارک و وطالعہ کی قدرت کے سامنے کوئی شہ نہیں ٹھہر سکتی جتنا انہوں نے نوزب اللہ منظالے اس کا کلمہ پڑا ہوا ہے ٹیکنالوجی کا شوبہ بازی کا نوزب اللہ منظالے کی انہوں نے اسے خدا بنا رکھا ہے سائنس کو اور جمہوریت کو خدا بنا رکھا ہے یہ تاغوت ہے اس زمانے کے اور قومیت ہو گئی وطنیت ہو گئی یہ سارے معبود ہیں اس قوم کے ان ساری چیزوں کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے لبرلزم خود ہے اس وقت خود بخت ہے یہ لبرلزم تاغت ہے اور اسی طرح کے جسے المانیا کہتے ہیں لبرلزم کو عربی زبان کے اندر تو یہ سارے جتنی بھی چیزیں قومیت ہوگی بتنیت ہوگی آج اس کو دیکھو اپنی قوم کے لیے لڑ رہا ہے خدا کے لیے لڑ رہے ہیں قوم کے لیے لڑ رہا ہے ہاں جی میں مہاجر قوم کے لیے لڑ رہا ہوں میں بلوچی ہوں میں بلوچی قوم کے لیے لڑ رہا ہوں یار تو مسلمان نہیں ہے سب سے پہلے تیری پہچان تو کر میں محمد رسول اللہ تو کس سے لڑ پھرتا ہے اور اسی طرح کر کے کئی مولوی پیر جو ہیں وہ اپنے مولویوں کے لیے لڑ رہے ہیں پیروں کے لیے لڑ رہے ہیں <سیلتر> نہیں یہ بھی تاغوت ہیں جہاں, جہاں کسی کو عزت دلت دینے کا معیار اپنا دائم دائم پیر, پیر ہو تو اس بندے نے اپنے پیر کو تاغوت سمجھا ہو ہوا ہمارے لیے سب سے بڑا معیار جو ہے وہ رشتہ جو کلمے کا رشتہ ہے اس سے بڑا رشتہ کوئی نہیں ہو سکتا بتائیں بھائی آج بنگلہ دیش کے مسلمان ہمیں ملتا ہے تو منہ کے ملتا ہے ناگ بہن ملتا ہے کلمہ نہیں پڑتا اپنے ملک کے ہندو اچھے لگتے ہیں اپنے لگتے ہیں میں ہندوستان کے مسلمانوں کو وہاں کا مودی مشرق پلیز اچھا لگتا ہے میں کلمہ پڑھنے والا مسلمان قابل نفرت ہوں ان کے نزدیک کیوں رشتہ میرا زمین کا ہے تیرا میرا رشتہ زمین کا ہے یا کلمے کا ہے آخر یہ نوبت کیوں پہنچی یہاں تک تو وطنیت جو ہے وطنیت زمین جو ہے محبوب بنا رہی ہے وہاں کے مشرقوں کو اور وہی زمین جو ہے وہ نا قابل نفرت بنا رہی ہے ان کو مجھے قابل نفرت بنا رہی ہے ان کے لیے کیوں وہ ہندوستان میں ہیں میں پاکستان میں ہوں اس لیے قابل نفرت ہوں میں ان کے نزدیک کیوں یہ معاملہ کیوں پہنچا یہاں تک بتائیں بھائی اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ وطنیت جو ہے بتنیت یہ تاغوت ہے یہ بت ہے جب تک یہ بتنیت اور یہی وجہ ہے آج میرے ملک کے لوگ جو ہیں اپنے ملک کی زمین کی خاطر تو لڑتے ہیں لیکن رب تعالیٰ کے دین کی خاطر نہیں لڑتے زمین کی خاطر لڑیں گے رب کے دین کی خاطر نہیں لڑیں گے کیوں تو پھر بتائیں بھائی رب کا دین پیچھے رہ گیا زمین آگے آ نظریہ وطنیت جو ہے وطنیت جو ہے یہ تاوت ہے اور اس طرح قوم کے لیے لڑنے والے جتنے بھی میں جی فلانا بھٹو ہوتا ہوں، میں فلانا ہوتا ہوں میں ڈھمکانا ہوتا ہوں کیوں بھئی؟ یہ قومیں کیوں بنائی تم نے یہ تو محل تمہارے تعارف کے لیے تھی ان کرم حکم اللہ یاد رب کے ہاں تو عزت اسی کی ہے جو تکڑے والا ہے ہاں مطلب یہ ہے کہ رب بار کو ہوتا ہے تو اسی کو عزت دیتا ہے جو متقی بہیزگار ہے قوم ان کا ان کے اندر کیا پڑا ہوا ہے بتائیں بھائی تو یہ جمہوریت جو ہے اور یہ یہ وطنیت جو ہے یہ قومیت جو ہے یہ لبرلزم المانیت جو ہے یہ سارے کے سارے میں حقیقت کہہ رہا ہوں آپ کو یہ سارے کے سارے تاوت ہیں بچائیں اپنے آپ کو ربتبار کو تعالیٰ کے دین کا کلمہ رب تعالیٰ کا کلم آپ پڑھیں لا پڑھ الٰہ اللہ, اللہ جب پڑھ لیا اے اے تو پھر کوئی قوم, قوم نہیں پھر کوئی جناب وطن نی پھر نی نہیں پھر کوئی کچھ نہیں پھر میں تو مستوی ہے پوری دنیا پوری زمین جو ہے وہ تیرا دیش ہے پوری دنیا تیرا دیش ہے اگر یہی بات تھی وطن ہی سارا کچھ تھا تو ابو یومن ساری رضی اللہ تعالیٰ تو حضور کے مدینے آنے سے پہلے مدنی تھے وہ تو پہلے مدینے رہتے تھے بتائیں آج حضرت ابویم انصاری کے گھر کہاں ہے ابو انساری رضی اللہ تعالیٰ استنبول میں جہاد کرنے کی عبد ہے نا ایسے ان کو بھی جواب ہے پیروں کو اگر گھر بیٹھ کے تصویر پھیرنا ہی عبادت تھی نماز روزہ ہی اسی چیز کا نام تھا بس تو ابو انصاری کے مزار وہاں کیوں ہے اگر گھر میں تصویر بیٹھ کے پھیرنا ہی عبادت تھی تو حضرت سال میں وکاس اشرم میں سے ہیں ان کا مزار چائنا میں کیوں ہے بتائیں نا بھائی ان کے مزارات وہاں کیوں بنے پھر, بنے پھر. صلی اللہ علیہ دنیا کے کے, صحابہ کے مزارات. انہیں کیا چیز لے کر گئی؟ آقا علیہ کی سنت جہاد انہیں وہاں لے کر گئے اللہ عرشا فرمایا جی دیکھے حضرت کے گھر میں کنان پیدا ہوا اللہ نے فرمایا نو نے سلاب آنے والا ہے آنے والی ہے، ڈوب جائے گا تو، کلمہ پڑھو میرے ساتھ سوار ہو جا اس نے کہا لو یہ کیا بات ہوئی میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا الجبل، ٹیکنیکل زہن تھا نا اس کا فلسفی تھا اس وقت کے، لبرل تھا اس نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اب پھر کیا ہوا بچہ پھر اطاعت کس چیز میں ہے اطاعت رب تبارک و ہوتا ہے کہ پیغمبر رب تبارک و ہوتا ہے کہ وائی کو ماننے میں ہے نفاسی میں ہے کی اطاعت میں ہے واحد کی اتباع میں ہے لیکن اس نے کیا کہا وہ, وہ سینسی اس میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا وہاں پانی کیسے آئے گا لیکن وہ ڈوب گیا سمجھایا نا مسئلہ اس طرح کر کے ہوتا رہتا ہے اور ایک طرف ابو جال ہے اس امت کا بڑا فرون ہے اس کے گھر میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ دجال مسلمہ کے خلاف جنگ لڑنے والا کمانڈر پیدا ہوا بتائیں زندہ سے مردہ پیدا کر رب ہے تمارک و تعالیٰ اور مردوں سے زندہ پیدا فرما رہا ہے یہ خالق اور مالک کی قدرت ہے اور اللہ تمارک و تعالیٰ نے ارشا فرمایا یہاں پہ ایک جو بات پچھلی آئے سے تعلق رکھتی ہے وہ کیا ہے وہ یہ دیکھیں کیونکہ دونوں آیت اکٹھی نازل ہوئی نا دونوں غزوہ خندق کے موقع پہ نازل ہوئی تو پہلی آیا کریمہ کے اندر اللہ تبارک یہ بیان فرما رہا ہے کہ منتقیلی اقتدار جو ہے اس کا وقت اب آ چکا ہے اب جہاں جہاں پہ ان کی حکومتیں ساری ختم ہونے والی ہیں بیادی کل خیر خیر تیرے ہاتھ میں ہے جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے جسے چاہتا ہے لے لیتا ہے میں اب ان سے لینے کا اور محمد عربی صلی اللہ وسلم کے غلاموں کو دینے کا وقت آ گیا ہے۔ اب اساں میں رب نے کہ رات میں دن اور دن میں رات داخل کرتا ہے۔ <سلام> اور آگے فرمایا کہ مردوں سے زندہ اور زندوں سے مردہ پیدا کرتا ہے اب کیا ہے فرمایا کہ آج تک جو بنی اسماعیل کو بنی اسرائیل نے دبا کے رکھا ہوا تھا اے اے اے آج تک یہ اپنے آپ کو زندہ رکھ سمجھے ہوئے تھے اور جناب انہیں نے عوض اللہ منزل کے میت کی طرح چھوڑا ہوا تھا انہیں کسی چیز میں کوئی حصہ نہیں جاتے تھے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج رب تعالیٰ انہیں زندگی دینے جا رہا ہے آج ہمارے رفت بارک و تعالیٰ انہیں زندگی دینے جا رہا ہے, یعنی انہیں کرنے جا رہا ہے اور تمہیں رب تبارک و تعالیٰ مارنے جا رہا ہے بتائیں جی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے زندگی فرمائی؟ بنی, بنی اسماعیل جو ہیں وہ کیسے پر اٹھے اور کس طرح کر کے رسول اللہ کے دین کا جھنڈا اٹھایا محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ نے پھر چہار دانگ عالم پھیل گئے اور ہر طرف جو ہے وہ توحید کی اذانے لگی <بنی> اللہ اکبر اللہ تبارک وطالیہ نے ارشا فرمایا جی دیکھیں وہ طرز و کے لیے روٹی نہیں ہوتی ہمارے لوگ روٹی سمجھتے ہیں یہاں جو فرمایا جا رہا یہاں چونکہ منتقلی اقتدار کی بات ہو رہی ہے تو یہاں رزق سے مراد بھی اقتدار ہے کیا ہے اقتدار ہے غلبہ دینی سیاسی علمی ہر طرح کا غلبہ یہاں مراد ہے کو و رزق سے مراد یہی ہے مولا اللہ تبارک نے تجھے صحت دی ہے تو یہ بھی رزق ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ یہ دعا کے اللہ فی سبیل مولا مجھے شہادت فرما اپنے راہ میں وہاں بھی اللہ مرزوک ارزق کے الفاظ ہیں رزق عطا فرما کیا شہادت والا تو شہادت بھی رزق ہے صرف روٹی رزق نہیں ہے رب تبارک و تعالی سے مانگے نا دین کی فہم مانگے یہ بھی رزق ہے صرف روٹی دے کے کسی कि کو امیر سمجھنا نانا نانا نا نا نا اب کوئی بندہ ایسا ہے جو دنا ہے فہیم ہے عقل والا ہے دنا ہے سمجھدار ہے تو یہ چیزیں اسے ملنا یہ بھی رب تبارک و تعالی کا رزق ہے اب کسی بندے کو اکیلی روٹی مل گئی ہے لگن پتا ہی نہیں ہے نہ کھانے کا نہ پینے کا نہ, اٹھنے کا, نہ بیٹھنے کا تو آپ اس پہ فخر کیے جا رہے ہیں یہ نہیں بزرگ گدے پہ جا رہا تھا گدے پہ سامان لدا ہوا ایک بندہ دانا تھا وہ گزرا وہاں سے کہا کیا ہے اس نے کہا ایک جو ہے نا حصہ اس میں گندم ہے دوسرے میں کیا اس نے کہا دوسرے میں ریت ہے کہا ایک میں گندم دوسرے میں ریت کیا وزن برابر کرنے کے لیے ڈالا تھا نا ریت اس نے کہا خدا کے بندے تو خود پیدل چل رہا ہے اگر آدھا گندوں میں ایک طرف ڈال دیتا آدھا دوسری طرف ڈال دیتا تو تیرے لیے آسانی ہو گئی تو بھی اس پہ سوار ہو جاتا اس نے کہا یار واہ واہ تو تو بڑا دناک بندہ ہے کمال نہیں کر دی تو نے اس نے کہا ہاں یار اللہ تعالی نے بڑی سمجھ دی ہے پھر تیرے پاس تو مال بھی بڑا ہوگا کہا مال کہاں آیا کبھی روٹی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی کبھی کھا لیتا ہوں کبھی نہیں کھاتا ہوں چل پڑ رہنے دے تیری بات میں نہیں مانتا پھر کہیں یہ نہ جیسا ہو جائے یعنی کہ اب وہ روٹی کو بے وقوف نے سمجھا تھا رز جو ہے صرف روٹی ہے اسے جو رقطب نے دنائی دی تھی عقل دی تھی اسے وہ رز نہیں سمجھ رہا بھائی صحت کا ہونا جو ہے یہ بھی رقت بارک مطالعہ کا رزق ہے اولاد ملے بندے کو وہ بھی رزق ہے اور اولاد مل جائے بندے کے سامنے یا خراب سالن پڑا ہوا ہو ہے صحیح سامنے کسی کھاتے کا نہیں ہے فرماتے بد اخلاق بندہ جو ہے نا بد اخلاق بندہ مثال ایسے ٹوٹا ہوا گڑا ہو ٹوٹا ہوا گڑا اس طرح ہوتا ہے یعنی کہ وہ ٹوٹا ہوا گھڑا جو ہے نہ تو اسے آپ اپنے کام میں لا سکتے ہیں نہ اسے دوبارہ مٹی میں مٹی بنا کے دوبارہ کام لے سکتے ہیں ٹوٹا ہوا گھڑا کس کام کے کسی کام کا نہیں ہمارا بزرگ رما کے حلیت الولیا میں یہ بات موجود ہے کہ بد خورک بندہ جو ہے اس کا حال یہی ہوتا ہے وہ ٹوٹا ہوا گھڑا ہی ہوتا ہے وہ کسی کام کا نہیں ہوتا تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ جہاں پہ اپنے لیے مال مانگ رہے رب رفتالیٰ سے دولت مانگ رہے رب رفتبارک و تعالیٰ سے بطور ریز کے روٹی مانگ رہا ہے تو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد مانگے تو نیک اولاد مانگے ہاں حسن خلق والی اولاد مانگے اپنے لیے بھی حسن اخلاق مانگے اور پھر رب سب سے بڑی بات جو یہاں مانگنے کی ہے رب بارک و تعالیٰ سے وہ غلبۂ دین کے لیے جد کرنا بھی ہے اور غلبۂ دین کی دعا مانگنا بھی ہے یہ و نے خود تعلیم فرمائی ہے اللہ تبارک و ہمیں سمجھنے کی